تو ابھی ہم درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ مطلب آغاز ہو جائے ہمارے درس قرآن کا جو کہ چند دنوں سے نہیں ہو سکا تھا تو یہ شاء اللہ والسلام کے سید الانبیاء اللہ اما بعد الحمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهدين الجود والكرم والآل وبارك وسلم و علیکا یا سیدی یا اللہ اللہ سپارہ ہے سورہ النحل شریف اور, آیت نمبر اور بیالیس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے والذین ف اللہ من بعد ما ظلموا لنا ولا اجراخرتی ایمان اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت ہے بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے اللہ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کپارے مکہ نے اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا اور حشر و نشر کا انکار کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی جہالت اور گمراہی میں حد سے سجاوٹ کر چکے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدے میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے ان کے اس ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی تو اس آیت میں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنہوں نے اللہ کے دین پر آزادی اور بے خوفی سے عمل کرنے کے لیے مکے سے ہجرت کی اللہ اکبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی ان پر مشرقین نے ظلم کیا تھا اور یہ بھی امام ابو الحسن علی بن احمد واحد لکھتے ہیں کہ یہ آئس مکہ میں رہنے والے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی اور حضرت سیدنا بلال سیدنا سہیب سیدنا خباب سیدنا عمار سیدنا ابو جند بن سہیل عدی اللہ علیہ کے متعلق کہ مشرقین نے ان کو مکے میں پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور ان کو سخت ایزا پہنچاتے تھے اور عذاب دیتے تھے پھر اللہ نے ان کا مدینے میں ٹھکانہ بنا دیا تو اب اس آیت کی مطلب جو ہے جو میں ان صحابہ کی ہجرت کے واقعات بھی بہرحال بیان ہو سکتے ہیں اس آئت میں اللہ نے ہجرت کی عظیم اہمیت بیان کی ہے اور مہاجرین کا مقام بیان فرمایا ہے کیونکہ ان کی ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی یہ لوگ کفار کے ہاتھوں عذاب جھیل رہے تھے پہلے مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا اللہ نے فرمایا ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اچھے ٹھکانوں کی تفصیل میں بھی کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ضرور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکے کے ان کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے جو ان پر ظلم کرتے تھے اور پھر تمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمائیں گے اور حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن ہو جب مہاجرین میں سے کسی کو وظیفہ عطا فرماتے تو کہتے تھے لوگ تمہیں اللہ اس میں برکت دے یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کا ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اچھا گھر عطا فرمائیں گے لہذا مدینے میں انصار نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا اور اللہ نے مکے کے ایوز ان کو مدینہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کاش کے وہ جانتے تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی اس کی تفصیلیں ہیں اس میں صبر اور توقل کے بارے میں بھی بیان ہو سکتا ہے ہجرت منقطع ہونے سے متعلق حدیثیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور ہجرت باقی رہنے یا اس کے ختم ہونے سے متعلق معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے لیکن اسی پر استفاق کروں گا آیت نمبر ترتالیس اور چوالیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وہی کرتے تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں بلبیناتی و زبر ذکر <يَتفكرون> روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا اور کہیں, کہیں وہ دھیان کریں دیکھیے ان آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد پشانے کہ یہ آیت مشرقین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا کہ اللہ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے کہ ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور پھر فرمایا کہ جن کی طرف ہم وہی کرتے تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو پس الکری ان کن تم لاتا بڑی مشہور آیت ہے یہ کہ اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں یعنی حدیث شریف میں ہے کہ بیماری جہل کی شفا علماء سے دریافت کرنا ہے بیماری جہل کی شفا علماء سے دریافت کرنا ہے لہذا علماء سے دریافت کرو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ سنت الہیہ یوں ہی جاری رہی کہ اس نے مردوں کو رسول بنا کر بیچا اور پھر فرمایا گیا روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر یعنی مفتصرین کا قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل و کتاب کا علم نہ ہو عیسائی سے تقریر عائمہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور فرمایا گیا اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری یعنی قرآن کریم تم لوگوں سے بیان کر دو یعنی حکم بیان کر دو کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے تو یہ آئے ان میں بڑی تفصیل ہے اس میں انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق کے طور پر بہت آیتیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں اور پھر یہی جو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ تقلید بھی یہاں ثابت ہے تو تقلید سے متعلق بحث بھی اس آیت مقدسہ سے متعلق بات بیان ہو سکتی ہے پھر آیت مذکور کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خا ان کا علم ہو یا نہ ہو جو پوچھنے کے متعلق فرمایا گیا اس کی تفصیل بھی مطلب جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہے اور اس سے متعلق قرآن کی آیتیں حدیثیں آثار صحابہ اقوال تابعین جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن اسی پر اتفاق کروں گا یہ بھی میں اس وجہ سے ارض کر دیتا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں سمندر ہیں بلکہ سمندروں ہیں بہت اللہ تعالی نے وسعت اور گہرائی رکھی ہے اور جو عالم جو مفسر جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی قرآن کے ایک ایک لفظ سے یا آیت سے جو ہے وہ اس کی مطلب جو ہے وہ گہرائی میں جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ بیان کرتا ہے اور صرف موضوعات کو بیان کرنے سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ لے کہ قرآن کی اس آیت سے ہم اس اس طرح بہت سے مسائل کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں میرا پاک پروردگار عزوجل ارشاد فرما رہا ہے دیکھیے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کریں یعنی ماں نسدلہ یہ نہیں کہ تم لوگوں سے بیان کرو ان کی طرف جو اترا ولا اللہ یہ تفک کہیں وہ دھیان کریں وہ دھیان کریں یعنی جو آپ انہیں ارشاد فرمائے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھیں اور یہ یہاں عسائت مقدسہ کا مقصد ہے میرا ربکشا فرماتا ہے آیت نمبر پینتالیس چھیالیس اور سینتالیس تین آیتیں ہیں اف امین لذینا تو کیا جو لوگ بڑے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ دے کہ وہ تھکا نہیں سکتے او یح خزم اللہ تخن فا رب لحیم یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کے بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے اس آیت میں دیکھیے جو لفظ استعمال ہوا ماکارجی آت جو لوگ بڑے مکر کرتے ہیں یعنی خفیہ طریقے سے فساد کی کوشش کرنا تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کفار مکہ غیر اللہ کی عبادت میں اور بد میں مشغول رہتے تھے اور گناہوں میں مبتلا رہتے تھے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب کو ایزا پہنچانے کی کوشش میں مشغول رہتے تھے تو اللہ نے ان کو کئی قسم کی دھمکیاں دیں پہلی یہ کہ اللہ ان کو زمین میں اس طرح دنسا دے گا جس طرح قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا حسائت میں یہ اشارہ دیا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان پر وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے عذاب کا وہم و گما بھی نہ ہوگا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ حالت سفر میں ان پر عذاب نازل کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے گا یہ انہی تین آیتوں میں یہ تمام اللہ تعالی کی طرف سے ان کو تنبیہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس طرح عذابات نازل فرما سکتا ہے اگر تم نے محبوب علیہ السلام کی طاقت نہ دی اور آن کو نہ مانا اللہ پر ایمان لارا جیسا لانے کا حق ہے اور یہی اس کی تفصیل ہے چنانچہ اڑتالیس اور انچاس ہے ارشاد فرمایا گیا اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں گاہنے اور بائیں جکتی ہیں اللہ کو سجدا کرتی اور وہ اس کی حضور ضلیر ہیں ولی اللہ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے اور وہ غرور نہیں کرتے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ پہلے آیتوں میں اللہ نے عذابوں سے کفار مکہ کو ڈرایا دمکایا تھا اور ان آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کے کمال کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمانوں اور زمین یہ ہر چیز اللہ کے فرمان کے تابے ہے اور ہر چیز اس کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کیے ہوئے سجدہ ریز ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں ایسا پیدا کی ہیں جن کا سایہ نہیں مثلا فرشتے ہیں جنات ہیں ہوا ہے خوشبوئیں ہیں تو ان کا سایہ کیسے جھکے گا تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس سے مراد ہے ایسی چیز جس کا سایہ ہو سکتا ہے مثلا کسیف مادی اجسام اور فرشتے جنات اور ہوائیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو وغیرہ از قبیل اعراض ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے متعلق یہ نہیں البتہ ان, ان کی جو شان ہے وہ اپنے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اللہ کو اکبر اور ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا محمل یعنی اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں جو چیزیں زمینوں میں ہیں زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تقبر نہیں کرتے تو سجدہ بھی دو قسم کا ہے سجدہ عبادت اور سجدہ بمانہ اطاعت تو سجدہ عبادت تو وہ ہے جیسے مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ بمانہ اطاعت اور خزو یہ وہ سجدہ ہے کہ اس معنی میں کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز ممکن ہے اور ممکن کا عدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی مرغے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اطاعت بھی ما مانا سجدہ یہ ہے وہ مراد لی گئی ہے چنانچہ آئٹ نمبر پچاس میں ارشاد فرمایا من فوقہم ما قونا اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو اب ایک بات میری توجہ سے سن لیں کہ یہ آیت نمبر پچاس جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت سجدہ ہے تو جن بھائیوں نے اس آیت کو سنا ہے ابھی مجھ سے ان تمام پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا اگر وضو ہو تو ابھی بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ورنہ بعد میں وضو فرما کر کر لیجئے گا لیکن سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہے یہ ضرور کیجیے گا اللہ نے فرمایا کہ دابہ اور ملائکہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں دابہ زمین پر چلنے والے پائے کو کہتے ہیں اللہ نے ایک طرف حیوانات کا ذکر کیا دوسری طرف فرشتوں کا ذکر کیا حیوانات ادنا مخلوق ہیں فرشتے اعلی مخلوق ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ادنا سے لے کر اعلی تک تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو سجدہ کرتی ہیں چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایت نمبر 51 اور 52 وقال الله لا تفتخروا الهين اثنين انما هو اله واحد فا اياه فارهبون اور اللہ نے فرما دیا دو خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے ڈرو مَا مَا أَفَغَيْرَ <تَجْتَحُون> اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی فرما برداری لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور دوسرے سے ڈرو گے سبحان اللہ یہ دو آیتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز اس کی فرما بردار یعنی اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار خواہ وہ چیز عالم اروا میں ہو یا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا حیوانات ہوں تو سب اختیاری یا اضطراری طور پر اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ نے شرک سے منع فرمایا اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیتوں میں بھی اپنی توحید اور اپنے جو ہے وہ روحیت کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے فرما دیا کہ دو خدا نہ ٹھہرا ہو وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے مجھ سے ڈرو اللہ اکبر کیونکہ دو خدا ہو نہیں سکتے اور اللہ وہ معبود برہت ہے جس کا کوئی شریک نہیں فیا یا فرحبون تو مجھے سے ڈرو اللہ اکبر تو آگے یہ جو فرمایا صوسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو فرمایا کہ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو اللہ کا شریک تم کہاں پہ بنا لیتے ہو اللہ کا شریک یعنی اللہ کے کی سوا کسی اور کو خدا کیوں مانتے ہو جب ہر چیز اللہ کی ہے جب ہر چیز اللہ تعالی نے خود پیدا فرمائی ہے یہ بڑے مطلب اس میں پیارے انداز میں جو ہے وہ یہ دلیل دی گئی ہے کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر اللہ کا شریک کسی غیر کو کیوں ٹھہراتے ہو اللہ و اکبر تو فرمایا گیا کہ تو کیا اللہ کے کی سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے اللہ اللہ یعنی باوجود یہ کہ برحق خدا صرف وہی ہے جگتا ہے جو واحد و اللہ شریک ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ تعالی ہی کی طاق کرو اس کی وحدانیت اس کی الوحیت پر ایمان لاؤ جیسا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درج کیا چنا چیز بائیس ترپن اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتی ہو تم ایزا کشفت درا امکم ایزا فری کم من کم بر شریک پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گرو اپنے رب کا شریف ٹہرانے لگتا ہے لیک بما بیما تری نا فتح فتح کے ہماری دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکریہ کریں تو کچھ برتلو کے ان قریب جان جاؤ گے یہ آیت نمبر 53, 54 اور 55 دیکھیے شکر کے شرعی احکام اس کے متعلق ان آیتوں کے متعلق بیان کیے جا سکتے ہیں کیونکہ پہلی آیت میں بتایا کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ ہے کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ سے ملی اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور جس نے اس نعمت کو چھپا لیا تو اس نے کفران نعمت کیا اللہ اللہ مستدر کی حدیث سنیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کا شکر لکھ لیتا ہے اور اللہ کو جس بندے کے متعلق یہ علم ہوگا کہ وہ گناہ پر نادم ہوا ہے تو اللہ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے اور جو شخص ہی کپڑے کو ایک دینار کا خریدے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرے تو ابھی وہ کپڑا اس کے گٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کیا بات ہے مدینے کی تو شکر کی فضیلت دیکھیں آپ کہ زمان سے بلے شکر بندہ نہ بھی کرے تو اللہ تبارک وطالعہ کیسی رحمتیں عطا فرماتا ہے آیت نمبر چھپن خدا خدامندی وَيَجْعَلُونَ لَا يَعْلَمُونَ رَزَقْنَاهُمْ فَاللَّهِ عَمَّا تَفْتَرُونَ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے دیکھیے فرمایا گیا کہ انجانی چیزوں کے لیے کیا مراد ہے یعنی بتوں کے لیے جن کا اعلی اور مستحق اور نافع و دار ہونا انہیں معلوم نہیں تو یہاں انجانی سمراج وہ بت ہیں تو رب فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے یعنی کھیتوں اور چپایوں وغیرہ میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے یعنی بتوں کو معبود اور اہل تقرب اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر یہ بیان کرتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے کہ بتوں کو پوجو از ثم از تخرال وہ بت کو پوجنے والے اللہ کی پیداوار میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے تھے جنہیں وہ جانتے ہی نہیں اور یہ بھی ان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہیں ظاہر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر اور اسی طرح چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے وغیرہ وغیرہ تو وہ تمام باتیں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں چنانچہ آیت نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹھ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹہراتے ہیں باقی ہے اس کو اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَجْهُهُ مُسْوَدًا قَوِينَ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے رنس امر سکو روگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب یا اسے زلدت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں اللہ اللہ دیکھیے مشرقین کی فاصد باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی اور بھی مطلب آیتوں سے یہ بات ثابت ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن کالا رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے تو معنی یہ ہے کہ غم سے اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور جس شخص کو کسی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غم و غصے سے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب انسان کو کوئی خوشخبری ملے تو اس کا سینہ فراغ ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا ہے پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھے یا زمین میں دبا دے تو زمانہ جہالیت میں جب کسی شخص کی بیوی بی کی سچکی کا زمانہ قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا وہ اپنی قوم سے چھپا رہتا پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا منہ چمکنے لگتا دمکنے لگتا اور جب اس کو پتا چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس پر غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے کہ ضلع برداشت کرے یا بیٹی کی پرورش کرے یا پھر اس کو زندہ دفن کر دے اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عائد کے متعلق پوچھا گیا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو حضرت عمر نے کہا فیص بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اونٹ ہیں فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ نہر کرو اللہ اکبر روایت ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مٹھاس نہیں محسوس کی زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بناؤ سنگار کر کے مزین کرو پھر میں اس کو بہت دور دراز وادی میں لے گیا جہاں ایک گہرا کنواں تھا میں نے اس کو اس کنویں میں ڈال دیا اس بیٹی نے کہا اے ابا جان آپ نے مجھے قتل کر ڈالا مجھے اس کی جب بھی یہ بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی راحت نہیں ملتی تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جا حدیقت میں جو گنا ہوئے تھے ان کو اسلام نے منہدم کر دیا ہے اور جو گناہ اسلام میں ہوں گے ان کو من استغفار منہدم کر دے گا اللہ, اللہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کو فار کا طریقہ کار مختلف تھا ان میں بعض گڑا کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑا مٹی سے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ مر جاتی اور بعض اس کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے تھے بعض ان کو غرق کر دیتے تھے بعض ذبح کر دیتے تھے ان کا یہ اقدام بعض اوقات غیرت اور حمیت کی بنا پر ہوتا تھا اور بعض اوقات فقر و فاضہ کی خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹیوں کو سمجھنے کی وجہ سے پیدائش کی خبر سنتے تو رنج و غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا بیٹیوں سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی بی کے ہاں پیدائش کے موقع پر لوگوں سے چھٹے پھرتے تھے اولاد سے انسان کو فطرتن محبت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کی فضیلت کے بارے میں بھی چند حجیفیں آپ کو پیش کروں دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہاں فرشتوں کو بیچتا ہے وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی الحمدللہ الحمدللہ تو بیٹیوں والوں کو تو خوش ہونا چاہیے میں بھی بیٹی والا ہوں آپ میں سے بھی کئی بیٹیوں والے ہوں گے خوش ہوں کہ اللہ تعالی بیٹیوں والوں کی مدد فرماتا ہے حضرت سد عائشہ صدیقہ طاہرا طیبہ ربی اللہ تعالی انہا کی آز، آز، آز، آز، آز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس سوائے کھجور کے اور کوئی چیز نہ تھی میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا پھر وہ اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا تو نبی پاکستان علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان بیٹوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دو رقی آگ سے حجاب ہو جائیں گی یہ بیٹیاں دو رقطی آگ سے حجاب ہو جائیں گی یہ بخاری کی عدیش ہے اور اسی طرح مسلم کی حدیث بھی سنیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے تو دامن مصطفیٰ سے لپٹنے کا یہ ایک طریقہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک السلام نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی دو آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی سبحان اللہ آیت نمبر سات اور آج کے درس قرآن کی بھی آخری آیت میرا رب ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ لَا ولی اللہ مقل الحب العزیز الحکیم جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں پھر فرمایا انہی کی بری صفات ہیں یعنی یہ لوگ جاہل اور کافر ہیں جاہل اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والے اولاد جو والد کی جن سے ہوتی ہے اللہ واجب اور قدیم ہے اور اس کی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد سے متاثر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاثر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا جبکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا واجب اور قدیم ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد والد کی جن سے ہوتی ہے اور تو وہ کافر اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا کفر ہے اور بری صفت کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزت کا عذاب ہوگا تو بیٹیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کفار بیٹیوں کو کہتے تھے فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی کافر ہے وہ بھی مشرق ہے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ نسیک فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین سم آمین وا علیہ المبین تو یہ آیت نمبر اکتالیس سے ساٹھ تک تقریباً آیتوں سے متعلق درج ہوا ہے اللہ رب العزت قبول فرمایا انشاء اللہ تعالیٰ کر ہم آیت نمبر اکسٹھ سے در سے قرآن کا پھر آغاز کریں گے ان شاء اللہ تبارک واطع تو آپ بھائیوں سے درخواست کے نا شریک فرما دیں کوئی بھائی بھی آ جائے گھر کے کچھ مہمان تشریف لائے ہیں میں ذرا ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کروں گا انشاء شاء اللہ اور آپ بھائی ناخوانی سے جو وہ محبود ہوں اللہ تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین تو کوئی بھائی کے شریف لے آئیں اور نعت شریف پلے فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ